اب ہم پھر آ رہے ہیں مکی جنت میں داخل ہو رہے ہیں یہاں سے اب آخری گروپ شروع ہو رہا ہے آخری منزل تو سورہ کاپ سے شروع ہوئی تھی چھٹا گروپ مکی اور مدنی صورتوں کا یہاں ختم ہو گیا سات صورتیں حسین ترین صورتیں قرآن کی وہ پہلی سات صورتیں تھیں سورہ کال سورہ زاریات سورہ ٹور سورہ نجم، سورہ قبر سورہ رحمان عروس ال پھر سورہ واقعہ پھر یہ دس صورتیں ہیں سورہ حدیث سورہ مجادلہ سورہ حشر سورہ ممتحنا سورہ صب سورہ جمعہ سورہ منافقون سورہ تلابن سورہ طلاق سورہ تاحیر اب پھر یہ مکی قرآن مجید یہ آخری گروپ ہے اس میں بھی پہلی چھ سورتیں جو ہیں وہ تین تین کے سب گروپس کی شکل میں ہیں سورج ملک بڑی جیسے سورہ قاف بہت تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے بہت جامع اس کی تاثیر اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی آپ کی کے معمولات میں ستا تھا رات کو سوتے ہوئے آپ سورا ملک پڑھا کرتے تھے اور اس کی آپ نے تلسیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اکل نظیب الملک دہل ملک کو وہ آناق الشاہین بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی راج اس کا ہے یہ دین کا سیاسی پہلو پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے دنیا میں بغاوت ہے کیوں ہے وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا ہے بس سورج چاند گلیکسیز پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے تابع ہے ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے میں تنگ آ جاتا ہوں دو دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب تک کہ میں وقت لگتا ہے پینسی لے کر بیٹھتا ہوں اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے میرا جسم ہے میرا تو اختیار نہیں ہے وہ تو آئیں گے تو ہمارا جسم بھی جہاں تک اس کی فیزیولوجی کا تعلق ہے اس کی اکنمی کا تعلق ہے اس سارا اللہ کے قانون کے تعبے میرے تابع تو نہیں ہے میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے جب چاہوں میں اس کو اسٹارٹ کر لوں تو یہ تو نہیں ہو جب بند ہوگا بند ہو جائے گا میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی بیویوں کی مانیں گے اور جو بھی نظام ہے اس کا اس کے ساتھ وفاداری کریں گے چاکری کریں گے ان کی ملازمت کریں گے ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں ہماری ایش مسلسل تو یہ ہے اصل میں امتحان ورنہ پادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے یہ صرف ہلدی کی گانٹ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے میری مرضی میرا خیال میرا نظریہ یہ ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقے کو مل ہمارے جو کلچر ہے مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے تبارک الدیب یا ملک والا کل شعیب وہ ہر چیز پر قابل ہے اللہ خلق الما طبل حیات المل و حقوی اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے جس کو کہ امر نے جو کہ بہت بڑا شاعر ہے اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا حیاتم سما بوتم سما باطم حدیث و خرافات جاؤ معامری یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی یہ کیا سب حدیث و خرافات معاملہ ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم تم امواتن فاہیات تم سما یومی تو تم سما یوہی یہ وقف پور ڈالے گئے یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ تیس چالیس پچاس ساٹھ سال یہ دنیا کی زندگی پھر موت کا وقفہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر کیوں اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائے تھوڑا واقعات پندر نہ بینکم الموت تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے کیوں ڈالا ہے خلقل ماؤت عمل حیات یبل و حقم یہ جو چنگ علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو امتحان ہو تمہیں جانچا جائے وہ تین گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی سکولوں میں اب یہ تیس برس کا سمجھ اور واقعی تیس برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس پہلی زندگی کے بیس پچیس برس ویسے گزر گیا شعوری ابھی نہیں ہے اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آزاد ڈھیلے پڑ گئے اور پھر یہ کہما بھی بعد ایک منش آیا تیس نہیں ہوں گے چالیس مل جائیں گے آدمی کو کام تو یہی یہ ہوتا آپ کی زندگی میں ہے یہ اب لوگوں کو میں یہ تاکہ تمہیں جا کے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا اب دیکھیں علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی چیز ہے بہت چیز ہے. تو اسے پیمانہ جاوداں پہم دواں دم جوان ہے زندگی کلزم ہستی سے تو ابڑا ہے مانندے حباب جیسے سمندر میں ایک بلبلہ سا ہوتا ہے کتنی eh زندگی ہوتی ہے بلبلے کی کلزم ہستی سے تو ابڑا ہے مانندے حباب اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی خلق الموت والحیات لیبلوکم مئی کما سے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی کبھی زندگی جان سے مسک مترادف ہے عبارت ہے کبھی جان دینا اصل زندگی ہے بلا تقبول یوقلوفی کبھی لاہ امبا بلاؤ بلا طلّہ تو ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے کیا اللہجی خلق صبح آسبہ بات سے وہ اللہ حافظ جس نے بنائے سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر آیات متشاب میں سے ماں تعافی خلق الرحمان ابن تفاوت تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق اتنا بہ نظام ہے اتنا بہ نظام کیا کسی سائنس دان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے کچھ نے کہا جولوجی کے فیلڈ میں یا باٹنی کے فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں جیولوجی کے فیلڈ میں اسٹرانی کے کسی نے کہا ماترا فی الحال رحمانت فرجے بس اور ہر من فطور پھر ترا دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ دیکھ لو ہر میدان میں دیکھ لو کہیں تمہیں کو رکھنا نظر آتا ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے اس کا خالق اس کا باری اس کا مصور بس یہ نظر نہیں آتا سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی مدرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا بڑے بڑے ساحب بسی رو بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک پتہ کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اسے یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ فرضی اوپر جیل کا بسرا کر رہا ہے پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو دو برتبہ اور یم کالن تلے کل بسر و خاص تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی جی. تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا کوئی درار نظر نہیں آئے گی جی. ولکئی السما دنیا میں مسابی ہا بجاننا ہا رجوم الشیاتی روا کرنا لہم اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراو سے یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے پہلا آسمان اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجوم ال شیاتی شیاتین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں تو ان کو کھدیڑنے کے لیے ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ میزائل رکھے ہوئے ہیں باقدہ علوم عذاب سعیر اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب ولیدین کفر وہ بے رب نہیں اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہوں ان کے لیے ہے عذاب و جہنم جہنم کا عذاب و بیس المسید اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے رضاء القوفی ہا سمعا شہید اور وہی جب وہ اس میں جھوکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی اچھل کود رہی ہوگی اس کا جوش و خروش ہوگا جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے حلم پلا کے و تقور وہ اور چاہیں جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر وہ راہ کر آئے گا تکرا تو تر لگا ہے قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے کل لما الق یا فیحہ فوج ان جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری وہ تو ہو رہا ہے ان کے درجہ بندی کی جائے گی قوموں کا لیدہ لیدہ حساب ہوگا سالم خزر نہ تو جو جہنم کے داروغ ہے وہ ان سے کہیں گے الم یاسکم نذیر کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا کالو بلا وہ کہیں گے آیا تھا کیوں نہیں الجادہ نذیروں ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا فکر ضمنا ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا وکول نام رضل اللہ شاہی اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے یہ تم خام کہہ رہے ہو گے تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا اور اتری ہے ان انتم اللہ سے دلال کبیر ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو تمہیں کوئی آسے ب گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا وہ قالو لو کلنا نصب اور ناخلو اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے غور کرتے عقل سے کام لیتے ماں کلنا فیصف سعید تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے فاطرف ہوں بے دنوں بےن انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا یہ بہت اہم مقام تھا اصل گنا کیا تھا کہ ہم لوگوں کی بات سنی نہیں سنی تو ہم سنی کر دی اس پر غور نہیں کیا اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان سب اول بسر اول فواد اک اللہ اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہے تو اس لیے کا استعمال کرو ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہماری ریت ہے ہماری آبا و اجداد کی رسمیں ہیں ہماری برادری کے یہ رواج ہیں ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں اس جماعت کا یہ چلن ہے جو بھی ہے اس فرقے میں ہے اس فرقے کا یہ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا نہ غور کرنا نہ سننا پانچ ارب ہوں اصل گنا یہ ہے ان کا فصو کلر صاب اسرائیل تو دبا ہو جائیں گے دھکارے جائیں گے لوگ کی جو جہن ہے اس کے برق اندینہ یکسود عرب وہ مل گئے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیر میں لہم مغفرتوں واجر القبیر ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عزب بھی ہے صدم ابھی جھڑ بھائی اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آبادی سے بیان کرو ان نہوں عدیموں مزاقی سدور وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مزمر ہے اور پنہا ہے اللہ خلق بڑی یہ وہ, وہ حصے ہیں قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ایک ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں اس میں کیا کیا پورزے رکھے ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں مجھے بتا دیا یہ بٹن لگا دیں گے آن ہو جائے گا لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے اللہ عالم المنخل وحول اور وہ تو بہت باریک دین ہے ہر شے کی خبر رکھتا ہے حل لطیف عال القم الڑتا زلول الم اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست تابے حکم تمہارے کندھوں میں بچی ہوئی غریب جتنا چاہتے اس کو تو رونگتے ہو پامال کرتے ہو ہمسوفی بنا کے بہا چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابیر بولا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے چل پھر رہے ہیں جیسے کی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے تو یہی حال ہمارا ہے ہم جسے بہت مسیح سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں ہمسو بھی بنا کے بھا اور کلو میں اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برابر ہو جائے گا بھائی لہم یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے یہ جی اٹھنا ہے آمنت منفی سماعے یا اختیفا کی کمر لڑتا تبو کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا بالکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں ختم نہ کر دے دھسا نہ دے وہ لڑ شک ہو جائے اور تم چلے جاؤ ہم امین تم منصوبی سبھا سلا رہے تم کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹ کا کام کرے اور میزائل کا کام کرے پھسٹالمون کی فن پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا کیا اس کا نتیجہ تھا بلا کرم اللہ قبل ہی اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹ تھا فقہ فکان نکیر تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا آزاد اب الم جاؤ انہیں کوئی کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہے صاف فات و یقبضن. کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں ماں ان سے الرحمان نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان ان نہو بےکل بصیر یقین وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یعنی جو قانون تبھی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ الگ بنایا ہوا ہے امن ام حاضر ندی ہوا جند الرقم یونس الحکم الرحمان بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں انل قاترون آئی فی نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے بہکارے میں آ گئے امن حاضر ندی کو کون لگ سکا رشتہ پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رسک لے سکے اگر اللہ آپ تو رسک کے خزانوں کو روک لے بل لجوفیا تم منفور وہ تم بھی نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے افمن یمشی مکمل <تصفح> آئے بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے فلسلے کے اعتبار سے افمن یمشی مکیم انا مد یہ اہدا من یمشی سویل علا صلاف مستقیم دو انسانوں کا تصور کرو ایک شخص وہ ہے کہ جو اوے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے کون ہوگا زیادہ ہدایت پر اس میں نقشہ پھینک دیا گیا ہے جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے پیٹ معاشی جو اسی کے لیے زندہ ہے گھسٹ رہے ہیں اسی میں اس اونے پڑے وہ انسان کے معنی ہیں جنہیں آگے اگر کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے وہ تو ان کے انسٹنگس انہیں چلا رہے ہیں بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں انہیں ہے منہ انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے کدھر جانا ہے ایک ساتھ کھڑا ہے سیدھا اپنی منزل اس نے معجن کر لی ہے یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدر کوئی نصب العین کوئی مقصد کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا جو شخص بغیر کسی نسم زندگی گزار رہا ہے ہی از این اینیمل بلائے کا کل بنو حیوانات جو ہیں یہ چوپائے ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی آپ کانٹوں نوٹس کھائیں اور ان کی چرڑوں سے جوتیاں بنائیں وہ جی رہے وہ خالص ان کے اوپر ان کی جبلتیں ہیں صرف جب کے تحت ہے انسان صرف انس حیوان نہیں ہے اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل متلوم جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ زیرا حیوان ہے آخر چپ آئے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں نا. اف امن یمشی مکمن اعلیٰ وجہ ہی اہدا امن یمشی ثویر علاق سیدھا راستہ اور اس کی منزل ہے مجھے ادھر جانا ہے دنیا میں ہماری منزل کے قامت دین حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت رضا الہی کا حصول کل ہو ندی انشاق القم و سم امل افسار کہہ دیجے. وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا تمہیں بنایا بڑھایا بجالا کون سم آب سارا والا فدا تمہیں آن, کان دیے آنکھیں دی اور دل دیے یا کچھ دی عام طور پر قرآن میں سبا پہلے کیوں آتا ہے اور بسار بعد میں کیوں آتا ہے انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو آپ جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماج سے آپ سنتے ہیں کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے پروفیسر لیکچر دے رہا ہے جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ معلومات ہے وہ جمع کیا اب آپ نے آبزرو کیا کچھ اور معلومات حاصل کی کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منتشر ہوئی اور پھر آپ نے اس کو جوڑا ایک الگ آگے گئے ان دا سم اربل بس اربل کو آ رہا تھا بہت کم ہی شکر ہے جو جی تم کرتے ہو قُلْ دا <تَوْشَرُون> اسی نے پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے جمع کر دیے جاؤ گے بھائی اکولون متاحد الما دن کل تم ساد وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ بول علم کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے آخرت کب آئے گی بلواہ اندہ علم <السَّاع> اللہ کے پاس اس کا علم ہے بھائی عنا نظیر المبین اور میں تو بس ایک واضح اور صاف صاف درا دینے والا ہوں اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں فلما راؤ ہو فتن پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آ گئی سیت و جو کفر تو ان کے چہروں کے حلیے بگڑ جائیں گے برے ہو جائیں گے ان کے چہرے ان کافروں کے وقلا حاضر لذیق اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ اور لے آؤ آو جدید سے الائے تم انہ لمیا اور مین اے نبی سے کہی ہے دیکھو اگر مجھے میرا رب میرا اللہ ہلاک کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا قاصلوں کو کون بچائے گا عذاب آزاد سے ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام رہ جائیں تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں ہر طرف طرف بچوں بنا اللہ ہدل حسن لوگ آدھا ٹوٹتے ہیں ان میں تیسری کو صورت ہے ہی نہیں یا ہمارا رب ہمیں سب کو جامع شہادت نوشم کروا دے کامیابی کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے. اور کامیاب ہو کر تم واپس آ گئے تو, تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب لیکن تم سوچو کہ قابلوں کو کون بچائے گا دردناک حساب سے فل ہوور رحمان و آمناتی کہہ دیجئے وہ رحمان ہے اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں والے ہے ہی اور اسی پر ہمارا توقل نوٹ کر صورتیں یہ سورت بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں ابھی سمجھیے کہ ابتدائی رد و ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہے کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہم دیکھا ہے فستا عمون امن ہوا تھی دلالی تو ان قریبی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا ہم تھے یا تم تھے کل آ رہا ہے تم نسبہ ذرا ایک بات پر اور غور کرو اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے بارشیں کم ہوئی ہیں پانی کی سطح نیچے جا رہی ہیں کہاں سے جائیں گے پانی وہ تو پھر بھی ابھی ایک ہتر کی نیچے جاتی ہے یہ پانی اور نیچے چلا جائے ہماری کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نکھرا ہوا پانی بارک اللہ لی علی وم فرقرفانی ولی تم سی کی راکی